سورت صوف مدنی ہے صرف چودہ اور دو چھوٹے جوڑے رکو ہے اور اس کے بعد وقفہ ہے نزول نمبر ایک سو نو ہے اور ترتیب اکسٹھ ہے سورت اطال اور جہاد کی سبیر اللہ ہے سورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزاد ہے سورت میں مسلمانوں کا ایک جامع پروگرام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بحال مافل سماوات و معافر پاکی بیان کرتی اللہ کی اربو چیز جو آسمان و زمین میں وہیز الحکیم و غالب و حکمت والے یادینہ منو مسلمانوں لمت قولو نمالا تفالون جو بولتے ہو وہ جو کرتے نہیں کب رکھتا نہیں ڈلو مالا تفال بہت برا ہے اللہ کے ہاں کے کہو اور کرو نہیں اپنی بات کو پوری کرو اللہ اللہ معامن اور امین قاری صاحب سے پڑھ رہے تھے قاری صاحب کے غرض کے لیے بڑا میدان رہے ہے یہ آیت آئی ہارون نشید بیگم صاحب زبیدہ کے ساتھ کمرے میں تھے یہ آیت آئی تو قاری صاحب نے بچوں کو کہا اونچا پڑھو تو وہ پڑھنے لگے منول مخت اللہ تفال رشید بہت افلپ ایک دم متوجہ ہوا اور سیکرٹری کو بلایا اس نے کہا چھ مہینے پہلے آپ نے اظہار کیا تھا کہ قاری صاحب کا معاوضہ شہری تو چند کریں گے ابھی تک بڑا چپل بڑا بڑھا گا یہ قاریان تھے جو قرآن تو جانتے تھے اب قاریان قرآن نہیں جانتے افسوس یہ ہے کاری قرآن سے آری قاری بالکل تھی جاری تاری ہاں اور چہل کا باری ان بلو فاتر زبیری سوفل بے شک اللہ پسند کرتے ان لوگوں کو جو قتال کرتے اس کے راستے میں قطار میں کان بنیا نم مرسوس گویا کہ وہ دیوار ہے سی سب پگھلائی ہوئی ویز خالبوسال قومی یاد کرو جو فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے قوم سا یا قومی اے میری قومت ازون کیوں مجھے ستاتے ہو وقت نمونہ انی رسول اللہ علیہ اور تم جانتے ہو کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں تمہارے لیے علم جب لوگ ٹیڑھے چلنے لگے ازاق اللہ کلو بوم ٹیڑھے کی اللہ نے ان کے دل و اللہ دل کوم الفاص اور اللہ رہنمائی نہیں دیتے ناکارا لوگوں کو سب نمریاما یاد کرو جب فرمائے عیسا علیہ السلام نے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیہ کم میں بھی خدا کا رسول ہوں تمہارے لیے تصدیق کرتا ہوں اگلی کتاب منتو تورات کی میں مبشرم رسول خوشخبری دیتا ہوں پیغمبر آئیں گے یاتی آئیں گے ممبادی میرے بعد اسمو احمد جن کا ایک نام احمد ہوگا احمد محمد اور احمد دونوں آپ کے نام ہیں جیسے قرآن اور فرقان دونوں قرآن کے نام ہیں جیسے اللہ اور رحمان دونوں اللہ کے نام ہیں عبد الباج دریابازی نے القرآن انگریزی میں لکھا ہے کہ گزشتہ انجیل میں اور دیگر کتب میں آپ کے لیے ایک لفظ آیا ہے فار کلید فار, فار کے معنی محمد کلید کے معنی احمد محمد احمد پلم جا ہوں جس وقت آ گئے موجی لے کر آڈو کہنے لگے حاضر سے ہر یہ جادو آزے ہے پمن ازلم کون بڑا ظالم ہے اس سے اس طرح اللہ جو گڑے اللہ پر جھوٹ وہ ہوتا اور اس کو دعوت دی جاتی ہے اسلام کی اللہ علیہ دل قم ظالم اور اللہ سمجھ نہیں دیتا ہے ظالم لوگوں کو نور اللہ بف چاہتے ہیں کہ دے اللہ کے نور کو اپنے موہوں سے اللہ مطم نوری ہی اللہ پورا کرنے والے اپنے نور کو ون کرل کافر اگر کے نچاہ پھر لوگی ارسل رسول بالحدا وزی نلاد اللہ وہ ہے جس نے بھیجا پیغمبر ہدایت کے ساتھ اور حق دین کے لی دینی کلّی تاکہ غالب کر دے اس کو اور دینوں پر ولو کری المشرکن اگرچہ نہ چاہے مشرق لوگ یا دین امن ہوا مسلمانوں وہ پروگرام جامے تجارت بتا دو تم کو ایسی تجارت تم جی کم منزا جو بچا دے تم کو دردناک عذاب سے تو من ایمان لے آؤ اللہ پر وَرَسُولِهِ رسول ہی پر وہ تو جائے تو نفی اللہ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں بھی والے والم مال سے وان خکم اور جانوں سے ظالکم خیر اللہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کو تم تالمون کر جانتے ہیں یکس القم جنوب معاف کر دے گا تمہارا گناہ و یوتھ خلکم داخل کر دے تم کو جنتوں میں تجری من تحت النہار کے بہے گی اس کے نیچے نہرے وہ مسا کے نہ توئی وطن جنت عادت اور رہائش پاک صاف ہمیشگی کی جنتوں میں ذالک الفوز العظیم یہ کامیابی بڑی وہ اوکھرا اور ایک اور مبارک بات تو ہبونا جس کو تم چاہتے ہو اور فتوعات من اللہ وہ بھی اللہ کی مدد سے وفتح قریب اس کی فتح بھی نزدیک بشرم شبری دے مسلمانوں کو انصار الله ہو جا اللہ کے دین کے مددگار کما مریم مریماری جیسے کہنے لگے مریم اپنے صحابہ سے من انسوار ایر اللہ کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے کال الحواری نے کہا نہ اللہ خدا کے دین کے مددگار ہے فا من بنی اسرائیل بس ایمان لے آئی ایک جماعت اسرائیلیوں کی اور کفرت تو اور انکار کیا ایک جماعت نے فائی الذین الدین امن والدوہ قسم نے تائید کی ایمان والوں کے دشمنوں کے مقابلے میں فاس بحظاہدین پس ہو گئے وہی غالب آنے والے